اور آپ خوشحال جھٹلانے والوں کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دیجئے اور انہیں ذرا مہلت دے دیجئے مفسرین نے لکھا ہے کہ آیت گیارہ ان دس قریشیوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی جنہوں نے میدان بدر میں لشکر کفار کو کھانا کھلایا تھا اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہے کہ مکہ کے ارباب عیش و عشرت کافروں کا معاملہ آپ مجھ پر چھوڑ دیجیے آپ ان کی فکر نہ کیجیے ان سے نمٹنے کے لیے میں آپ کی طرف سے کافی ہوں اور میں آپ کا انتقام ان سے ضرور لوں گا حاکم اور بحقی نے دلائل میں عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ اس آیت کے نزول کے کچھ ہی دنوں کے بعد جنگ بدر واقع ہوئی تھی شوکانی نے و محلحم کا دوسرا مفہوم یہ بیان کیا ہے کہ مرنے کے وقت تک آپ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیجیے اور اسے راجح قرار دیا ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد والی آیتوں میں عذاب آخرت کا ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ جو لوگ آپ کی تکذیب کرتے ہیں ان کے لیے آخرت میں ہمارے پاس لوہے کی بیڑیاں ہیں جہنم کی دہکتی ہوئی آگ ہے اور کھانے کے لیے زقوم کا درخت ہے جو کھانے والے کے حلق میں اٹک کر رہ جائے گا اور ان کے لیے بڑا ہی دردناک عذاب ہے اور ان کا یہ انجام اس دن ہوگا جب زمین اور پہاڑ پوری شدت کے ساتھ ہلنے لگیں گے اور پہاڑ ریت کے تودے بن کر پانی کی طرح بہ پڑیں گے